الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هم عباد فاوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي ناشر وشفع والواتر صدق الله العظيم اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي جبالا آله وأصحابه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي جبالا آله وأصحابه وسلم میرے معز مسلمان بزرگوں عزیز بھائیوں عشرۂ دلحجہ اہل ایمان کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کر رمضان المبارک کے بعد پورے سال میں یہ دس دن اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے جو ان دس دنوں میں کسی ایک دن روزہ رکھتا ہے ایسا ہے جیسے اس نے سار بھر کے روزے رکھے اور کسی ایک رات میں عبادت کرتا ہے اللہ اسے شب قدر کا عطا فرما دیتے تو بہت قیمتی موسم ہے اہل ایمان کا وہ ان دن رات کے اندر اپنی عبادات میں اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیا کرتے ہیں اللہ رب العزت جب کسی چیز کی عظمت بتلانا چاہتے ہیں تو اس کی قسم کھا لیتے ہیں تو یہاں بھی اللہ کے رفجری ولاش دس راتوں کی قسم ہے دس راتوں کی قسم اس سے مراد یہ عشرہ دلحجہ کی دس راتیں ہیں جن کا آغاز یکم ذی الحجہ سے ہوتا ہے اس کی بڑی فضیلت بتلائی ہے ان ایام کے اندر دو عبادتیں ایسی خاص ہیں جو انہی دنوں کے اندر ادا کی جاتی ہیں ایک حج کی عبادت ہے اور دوسری قربانی کی عبادت ہے نوافل نماز سارے سال پڑھ سکتے ہیں صدقہ خیرات سارے سال کر سکتے ہیں عمرہ سارا سال کیا جا سکتا ہے لیکن جو اللہ رب العزت حج پہ عطا فرمانا چاہتے ہیں یا جو اللہ رب العزت قربانی پہ عطا فرمانا چاہتے ہیں وہ صرف انہی دنوں کے اندر ادا کیا جا سکتا ہے۔ یوں تو بیت اللہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک اس کے اندر مقنتیس لگ چکا ہے اطراف عالم سے اہل ایمان کو کھینچ کھینچ کے اپنے دامن میں اکٹھا کر رہا ہے لیکن کچھ ایسے ہیں جو دور بیٹھے حسرت بھری سوچ میں ڈوبے ہوئی ہیں اللہ کی اس رحمت کو سوچ رہے ہیں جو وہاں اہل ایمان پہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے تو کیا یہ نہ جانے کی وجہ سے اس رحمت سے محروم ہو جائیں گے تو سچ یہ ہے کہ ایسا کریم داتا ایسا نہیں کرتا بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہاں بیٹھے ہو ان اوشاق کی تھوڑی سی نقل اتار لو وہ احرام کی حالت میں ہیں ان پر بہت ساری پابندیاں ہیں سلہ ہوا وہ کپڑا بھی نہیں پہن سکتے خوشبو بھی نہیں استعمال کر سکتے ان پابندیوں کے اندر ناخون کاٹنا اور بال کاٹنا بھی ممنوع ہو گیا تم ایسا کر لو کہ اگر تم نے قربانی کی نیت کر لی تو تم بھی ان دس دنوں کے اندر بال کاٹنا ناخون کاٹنا اسے چھوڑ دو ان شاخ کی تھوڑی سی نقل اختیار کر لو جو اللہ انہیں اپنی رحمت سے نواز رہا ہے تمہیں بھی محروم نہیں کرے گا محروم تم بھی نہیں ہوگا پھر حضور علیہ السلاۃ نے فرمایا کہ وہاں حج کے دنوں میں ایک دن ہے ارافہ کا دور رہنے والے اگر اس ایک دن کا روزہ رکھیں گے تو فرمایا کہ مجھے اللہ کی اجازت سے امید ہے ایک سال پچھلے اور ایک سال آگے کے اللہ سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں ایسا قیمتی موسم ہے اہل ایمان کے لیے کہ مسلمان ان دنوں کے اندر اپنی عبادات میں اپنے رات دن کی ترتیب میں عبادت کے لحاظ سے ترقی کر لیتے ہیں اضافہ کر لیتے ہیں بلکہ اپنے اللہ کو اپنا شوق اپنی طلب دکھاتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تیری رضا ہم آپ کی رضا کے طالب ہیں موسم بہار آیا ہم نے اپنی ترتیب میں اضافہ کر لیا نیکیوں کے ترقی شروع ہو گئی تو قیمتی موسم ہے یہ پھر اس میں ایک دوسری بڑی عبادت جو صرف انہی دنوں کے اندر ادا کی جا سکتی ہے وہ قربانی قربانی قرب سے ہے قربان پھر قرب جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے بندہ اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے یہ دس 11 بارہ ان تین دنوں کے اندر یہ ادا ہوتی ہے اور پیرا نبی علیہ صلاحات وسلم فرمایا کرتے تھے ان دنوں میں اللہ کو اللہ کے راستے میں خون بہانے سے زیادہ اور عبادت کوئی مقبول زیادہ پسند نہیں سب سے پسند عبادت اللہ کو ان دنوں میں یہی ہے اللہ کے لیے قربانی کا اہتمام کرنا اور اس کی آغاز اور بنیاد دیکھیں تو قربانی میں واقعی اللہ کے قرب کی ایک بڑی شان ہے بڑی شان ہے فلما اسلم وط الجبین ونا دینا ابراہیم قدق ترکل کے نجز المحسنین جب اللہ نے اپنے خدیل سے کہا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر لے اور یہ خبر بھی اللہ نے خواب کے ذریعے دی وہی کے ذریعے بھی اللہ دے سکتا تھا خواب کے ذریعے دی نبی کی خواب بھی وہی ہوتی ہے لیکن تعویل جیسے آج کا انسان کر لیتا نہیں پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں تو ابراہیم علیہ صلاحت وسلام اللہ کے بڑے سچے خلیل ہیں اللہ نے کہا اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر لو میرے راستے میں سبحان اللہ آج کا مسلمان نادان جس کے صرف دنیا کی حکمتیں مسلطیں آنکھوں میں چھائی ہوئی ہیں اسے قربانی کا فلسفہ بھی سمجھ میں نہیں آتا حضرت ابراہیم کو تو اپنے بیٹے کو ذمہ کرنے کا فلسفہ بھی سمجھ میں آ آد کے مادیت پرست کو تو قربانی کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا کہ معاشی طور پہ اتنا نقصان کے لاکھوں روپے خون کی شکل میں نالیوں میں بہا دیا جائے اسی پیسے کو یوں خرچ کر لیا جائے یوں خرچ کر لیا جائے اتنا معاشی نقصان ہوتا ہے تو آج کے اس نادان مسلمان کو جس کے دل و دماغ میں مادیت دنیا کی حکمتیں مسلتیں رچی بسی ہوئی ہیں اسے تو قربانی کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا جانور کی قربانی کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا حضرت ابراہیم کو تو اپنے بیٹے کی قربانی کا فلسفہ بھی سمجھ میں آ گیا اللہ نے کہا بیٹے کو ذبح کر دو پلٹ کے نہیں پوچھا اللہ اس میں حکمت کیا ہے مصلحت کیا ہے یا آپ کی زبان میں لوجک کیا ہے اس کی نہیں پوچھا کہ اس کی حکمت کیا ہے مصلحت کیا ہے اس کے کی پیچھے کیا فوائد ہیں اس کے دنیا کی کسی مہذب سلطنت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے کسی قانون میں نہیں کسی ضابطے میں نہیں دیکھا دنیا میں کیا حکمت ہے اس کی نہیں پوچھا اللہ نے کہہ دیا ہے اللہ کی رضا اس میں ہے اللہ کی رضا اس میں ہے تو ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا سبحان اللہ, اللہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے کیا خیال ہے انی اراف علم ازبہوں کا بیٹے میں کیا دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں تیرے کا خیال ہے یہ نہیں کہ بیٹا تردد کرے تو باپ کا ہاتھ رک جائے گا اللہ کی تعمیر تعمیل کے اندر کچھ تاخیر ہو جائے گی نہ ابراہیم علیہ سلاۃ تو اپنے بیٹے سے اس لیے پوچھ رہے کہ اس بیٹے پر میری تربیت کا اثر کتنا ہے کہتا کیا ہے میں نے ساری زندگی سے حلال کھلایا ہے اس نے میرے گھر کے دہلیز میں سبائے رب کی عظمت کے اور کوئی تذکرے نہیں سنے تو اس کے دل و دماغ کے اندر اللہ کے حکم کی کتنی عظمت بیٹھی ہے۔ اس فضا میں اس ماحول کا اثر اس پہ کیا پڑا ہے۔ یا ابنی انی ار فی المنام انی اظمو کفنظر ماذا ترى تیری گرا سبحان اللہ جس کی نسب سے اور جس کی نسل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے آنا تھا وہ بیٹا اور زادہ کہنے لگا ابا جلدی کیجئے تاخیر نہ کیجئے انشاءاللہ اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور علماء نے لکھا ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے ابا ایسا کرنا جب مجھے لیٹانے لگو پیشانی کے بل لیٹانا سیدھا نہ لیٹانا کہیں آپ کی نظریں میرے چہرے پہ پڑیں کہیں آپ کے چہرے پہ میری نگاہوں کی چمک پڑ جائے اور پدری شفقت غالب نہ آ جائے کہیں چوری تالیاں چلانے میں تاخیر نہ ہو جائے آپ ایسا کیجیے مجھے الٹا لٹائیے تاکہ آپ کی نظریں میرے چہرے پہ نہ پڑے میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجیے کہ اللہ کے سچے دوست کیسے اللہ سے سچی محبت کی ہے کیسے اللہ کے کی وفادار بندے ہیں اللہ کہتے اسلمجب باپ بھی اس حکم کی تعمیل میں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا رہا بیٹا بھی جھکا رہا اور پیشانی کے بل لٹا رہے وہ طلح اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے و نادئی نہ ہو ابراہیم قد صدق ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے تو میرے عزیز یہ تو اس قربانی کی بنیاد ہے یہ بنیاد ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دو بیٹے کو ذبح کر دو تو ابراہیم علیہ سلا تو السلام تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو میرے عزیزوں جب کسی جانور کی قربانی کرنے لگیں تو ایک لمحے کے لیے اپنے اس نظریے کو زندہ کر لیں اس سوچ کے اندر تازگی پیدا کریں ہے hey اللہ تو نے جانور کی قربانی مانگی ہے تو اگر میری قربانی مانگتا تو میں بھی حاضر تھا اولاد کی قربانی مانگتا تو اسے بھی دینے کے لیے تیار ہیں. یہی وہ اصل روح ہے قربانی کی یہی وہ روح ہے کہ مولا خیشات کی قربانی کیا چیز ہے جذبات کی قربانی کیا چیز ہے مال و نمود کی قربانی کیا چیز ہے عزت اور ناموس کے قربانی کیا چیز ہے آپ ہم سے اپنا بیٹا مانگتے ہماری جان مانگتے وہ بھی حاضر تھی اس قربانی کو زندہ کرنا اس روح کو بھی زندہ کرنا اس روح کو بھی زندہ کرنا تو عظیم شان موقع ہے اللہ سے آہد تجدید کرنے کا آہت میں تجدید کرنے کا بہترین موسم ہے قربانی اس لیے مسلمان اس موسم میں قربانی کی یہ ظاہری شکل بھی خوب اختیار کرتے ہیں بلکہ خدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شکل کا اختیار بھی اہتمام سے فرمایا کرتے تھے اپنی امت کی طرف سے پیارے نبی نے ہمیشہ قربانی کی ہے تو جنہیں اللہ رب العزت نے خوشحالی عطا فرمائی وہ اپنے حبیب محمد الرسول اللہ کو بھی یاد رکھیں جنہیں اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی ہے وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علی اجمعین کو بھی یاد رکھیں اور جن مسلمانوں کو اللہ نے فروانی دی ہے وہ اپنے جانے والے ماں باپ کی طرف سے بھی قربانی کریں کثرت سے قربانی کا اہتمام ہو کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ ذبح کرنے لگے کرتے کرتے کرتے آخر تھک گئے اتنی قربانیاں کی علی سے فرمایا بھائی تم میری طرف سے قربانی کر دو وعد علی نے چھری سنواری اور اونٹ قربانی کرنا شروع کر دی تو اتنے کثرت سے اللہ کے نبی قربانی فرمایا کرتے تھے اور حدور علی فرما فرمایا کرتے اللہ اس موسم میں اپنے ایمان والے بندے کو اتنا نوازتا ہے اتنا نوازتا ہے اتنا نوازتا ہے بلکہ وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ کوئی بہانہ بنائے جھولیاں بھر دوں تو یہ اللہ کی خاطر جب کسی جانور کی قربانی کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو جتنے اس کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرما دیتا ہے کون جمار کر سکتا ہے ان بالوں کو اتنی نیکیاں عطا فرماتا اس لیے مسلمان اس موسم میں بڑا حرس کرتے ہیں قربانی میں بڑی حرص کرتے ہیں کہ جتنا وہ سے بن اس لیے کہ یہ پورے سال میں کسی اور موقع پہ نہیں ہو سکتی یہ نیکیاں پورے سال نہیں مل سکتی یہی موقع ہوتا ہے جس کے اندر یہ پورے اہتمام کے ساتھ یہ قربانی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس روح کو بھی زندہ کرتا ہے کہ اے اللہ یہ جانور کے قربانی ہے میں تو آپ کے راستے میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. ہاں عزت ناموس مال جذبات کیا چیز ہے اے اللہ اپنی جان بھی تیرے خاطر ان نسلہ تھی و نسخی وما تھی اللہ رب العالمی یقیناً نماز بہت بڑی عبادت ہے ان نصلا ونو اور قربانی بھی بہت بڑی عبادت ہے لیکن بند مومن سے مطلوب کیا ہے وہ ماہیا وماۃ اللہ رب عالمین زندگی اور موت بھی اللہ کے لیے ان نصلا ونو سخی و ماہیا وماتِ اللّہ رب عالمین یوں تو عبادت بہت بڑی شکل نماز کی یوں تو عبادت کی بہت بڑی شکل قربانی لیکن اللہ کو جو بندہ مومن سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ زندگی اور موت بھی خالص اللہ کے لیے ہو اسی روح کو قربانی کے موقع پہ زندہ کرنا اور چونکہ یہ دس دن عبادت کی کثرت ہوتی ہے عبادت کی کثرت ہوتی ہے اور اس طرف عالم اسلام کے اندر حج کی عظیم و شان عبادت کی تکمیل ہوتی ہے تو بطور شکرانے کے یہ قربانی کی عبادت ہوتی ہے بطور شکرانے کے اور ان کچھ دنوں کے اندر اللہ کی عظمت کے تذکرے اللہ کو پسند ہے کہ اس سے پوری فضا پوری فضا اللہ کے تذکروں سے معطر ہو جائے ایک ماحول ایک فضا بن جائے اللہ کے بڑائی اور عظمت کا ان دنوں کے اندر اس لیے حکم دیا کہ جب عرفہ کی صبح آ جائے نویں تاریخ کی صبح آ جائے تو تم یہ صبح سے لے کر تیرویں تاریخ کی اثر تک نو دس گیارہ بارہ تیرہ یہ پانچ دن عرفہ کی صبح سے لے کر تیرہ تاریخ کی اثر تک تمہاری فضائیں تمہاری تمہاری مسجدیں اللہ کی عظمت سے گونجنے لگ جائیں اور حکم یہ ہے کہ ہر نمازی کی بآواز بلند یہ کلمات کہا کرے اللہ کے بڑائی کے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللّہ واللہ اکبر اللہ اکبر الحمد اور پسند یہ ہے یوں تو اللہ کو پسند یہ ہے کہ عام طور پہ جب دعا ہو تو وہ آہستہ آواز سے مانگی جائے اور خاموشی سے عبادت کی جائے لیکن اس عبادت کے بارے میں حکم یہ کہ تمہاری فضائیں گونج جائیں اور تمہاری مسجدیں اس آواز سے گونجنے لگ جائیں اور ہر مسلمان کے لیے ایک مرتبہ پڑھنا واجب قرار دیا کہ اللہ اکبر اور اس انداز میں کہ پوری مسجد اس آواز سے گونج جائے یہ ایک ایسی عبادت ہے ان دنوں کے اندر عجیب الٹی گنگا چلتی ہے اب تو جہاں آہستہ حکم ہے وہاں مسلمان آواز بلند کر دیتا ہے اور جہاں آواز کی بلندی کا حکم ہے وہاں اس کی آواز ہی نہیں نکلتی جہاں حکم ہے کہ آہستہ وہاں اس کی آواز بلند ہوتی ہے اور جہاں اس سے کہا جاتا ہے کہ آواز بلند کر دو وہاں اس کی آواز ہی نہیں نکلتی ہر سال کے اندر ہمارے یہاں یہ دن آتے ہیں لیکن مسجدوں میں خاموشی تاری ہوتی ہے ہاں مسجدوں میں خاموشی تاری ہوتی ہے حالانکہ حکم یہ ہے کہ فجر سے لے کر ارافہ کی فجر کی نماز سے لے کر جیسی سلام پھیرے سارا مجموعہ بآواز با بلند ان قریمات کو کہے اور پوری مسجد گونج جائے اور یہ سلسلہ پانچ دن تک یعنی تیرویں کے اثر تک جاری رہے ہاں البتہ یہ عبادت عورتوں پر بھی واجب ہے لیکن وہ آئستہ آواز آواز آواز ان ان کی آواز باہر نہ جائے. واجب ان پر بھی ہے کہ وہ بھی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اس کا اہتمام کریں لیکن آئستہ آواز سے لیکن جو مسلمان مسجدوں میں تشریف لاتے ہیں اور جو مرد ہیں ان کے ذمے ہیں کہ اگر جماعت کے ساتھوں تب آواز بلند ہو اور اگر نماز انفرادی پڑی تب بھی بواز بلند کہیں یہ اللہ کو پسند ہے کہ اس موسم کے اندر اللہ کی عظمت کے تذکرے گونجنے لگ جائیں پوری فضا اس سے معطر ہو جائے اور مسلمانوں کی اور اللہ کی وڑائی کے شان و شوکت نظر آئے اللہ کرے بھائی اللہ ان دنوں کے اندر ہمیں ان عبادات کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے آخر دابا الحمد رب العالم